تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم اِنَّا اِنَّا دو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا رہا ڈبلو ڈبلو میں ڈاٹ دس رہا ہے کام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 وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ بَاسِعُنْ عَلِيمُ صدق اللہ العظيم سورة البقرہ میں کل دو سو چھاسی آیات ہیں اور اب تک ہم دو سو ساٹھ آیات کا مطالعہ کر چکے ان میں سے جو بقیہ آیات ہیں ان میں سے آخری تین آیات میں بنیادی اقائد کا بیان ہے اور ان سے پہلے جو آیات ہیں ان میں اللہ نے ان معاشی اصولوں کا بیان فرمایا ہے جن پر امت مسلمہ کے اجتماعی اور معاشی نظام کی عمارت اٹھائی گئی ہے اور امت مسلمہ کا جو اجتماعی نظام ہے وہ آپس کے تعاون اور تکافل پر مبنی ہے جس ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا اس ماحول میں یہودیوں کے زیر اثر سود خوری عام تھی اور سود کے لالچ کے بغیر کسی کو کچھ دینے کا تصور محال تھا یا تو سود کی خاطر کسی کی امداد کرتے تھے کسی کو قرضہ دیتے تھے اور یا پھر شہرت کی خاطر دکھاوے کی خاطر اپنی سخاوت اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے زیافتیں کرتے تھے دھوم دھڑکا کرتے تھے شادی بیاہ اور دوسری رسموں پر خرچ کرتے تھے اسلام نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی اور اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ تم مجھے قرضہ دیتے ہو فرمایا کہ عق رض اللہ قرضن اللہ کو اچھا قرضہ دو کہیں پر یوں فرمایا منزل یق رض اللہ قرضن حسن فیوزا فہ لہو از کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے کون ہے پھر اللہ اسے کئی گنا زیادہ واپس لوٹائے گا جتنے بھی خیر کے مصارف ہیں ان پر خرچ کرنا یہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے اللہ جو قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان فرماتے ہیں تو جتنے بھی خیر کے مصارف ہیں ان میں خرچ کرنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے مسجد کی تعمیر پر مدارس کے طلبہ پر جہاد فی سبیل اللہ پر دین کی دعوت اور اشاعت پر مسلمان نے عالم کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بیواؤں پر یتیموں پر مسکینوں پر غریبوں پر رفاہی اداروں پر ہسپتالوں پر مسافر خانوں پر کنویں کھدوانے پر پانی پلانے کا انتظام کرنے پر ان سب پر جو خرچ کیا جاتا ہے یہ فی سبیل اللہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا تو یہاں جو آج, آج ہم آیات پڑھ رہے ہیں ان آیات میں اور اس کے بعد جو ان کے بعد جو آیات ہیں ان میں مسلسل اللہ کی میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں مثالیں دے دے کر اللہ نے سمجھایا یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے کہ قرآن مانوی چیزوں کو حصی مثالوں سے سمجھاتا ہے بات کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے اللہ پاک کہیں تجارتی مثالیں دیتے ہیں کہیں زراعتی مثالیں دیتے ہیں کہیں مچھر کی مثال ہے کہیں مکڑی کی مثال ہے کہیں مکھی کی مثال ہے یہ ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے بات کو مثالیں اللہ بیان فرماتے ہیں یہاں فرمایا کہ مسل الدین فیقون امبال سبیل اللہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کمسل حب امبت سب اسنابلا سیکل اتوح اس دانے کسی ہے جس سے سات بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی کے اندر سو دانے یہ زراعتی مثال دی کھیتی باڑی کی مثال یہاں سے بعض مفسرین نے یہ ثابت کیا ہے کہ کھیتی باڑی کرنا رزق حلال کمانے کے جتنے بھی اسباب وسائل ہیں ان میں سے سب سے افضل اور اعلی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو قوت بازو کے ساتھ محنت اور ذہانت کے ساتھ رزق حلال کمانے کی ترغیب دی گئی ہے تجارت کی صورت میں صنعت کی صورت میں یا پھر زراعت کی صورت میں لیکن اس بارے میں اختلاف ہوا کہ سب سے افضل پیشہ کون سا ہے بعض حضرات سب سے افضل پیشہ تجارت کو قرار دیتے ہیں اس لیے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچ بولنے والا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن ندیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا بعض حضرات زراعت کو سب سے افضل اور اعلی پیشہ قرار دیتے ہیں اس لیے کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض زمین کی پہنائیوں میں زمین کی گہرائیوں میں اپنا رزق تلاش کرو اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مسلم کی روایت ہے کہ جو مسلمان کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے یا کوئی درخت لگاتا ہے پھر اس میں سے پرندے جانور یا انسان کچھ کھا لیتے ہیں کوئی پھل کوئی غلہ حالانکہ اس کی نیت ان کو کھلانے کی نہیں تھی بلکہ وہ تو ان کو بھگانے اور اڑانے کی کوشش کرتا ہے اپنے پھل کو اپنے غلے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے نیت نہیں ہے وہ تو حفاظت کرتا ہے کہ کوئی اجاڑ نہ دے اور کوئی میری اجازت کے بغیر اس میں سے کچھ کھا نہ لے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ نیت نہ ہو پھر بھی اس کو ثواب ملتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ ہے تو فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کسی ہے جس سے سات بالیاں اگتی ہیں ہر بالی کے اندر سو دانے کاشتکار زمین کو ایک دانہ دیتا ہے اور زمین اس کو سو دانے واپس کرتی ہے ایک دانا اس نے دیا اور سو دانے واپس لے لیے یہاں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اگر تم غور کرو تم تو, تو تم دیتے نہیں ہو لیتے ہو اس لیے کہ تم ایک دیتے ہو اللہ کسی کو دس دیتے ہیں کسی کو سو دیتے ہیں کسی کو بے حساب دیتے ہیں یہ دینا یہ کمی بیشی یہ اخلاص میں کمی بیشی پر مبنی ہے جس کے اندر اخلاص زیادہ اس کا ایک روپیہ قیامت کے دن وہ دیکھے گا تو پہاڑ کی طرح ہوگا اور بعض ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے مال و دولت کے امبار خرچ کیے ہوں گے لیکن قیامت کے دن وہ دکھائی ہی نہیں دیں گے پتا چلا کہ اس نے شہرت کی خاطر دکھاوے کی خاطر اپنی عزت بڑھانے کی خاطر مال خرچ کیا تھا لہذا اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے تو فرمایا کہ تم ایک دانہ زمین میں کاشت کرتے ہو تو زمین تمہیں سو دانے واپس کرتی ہے اللہ بھی تمہیں اگر تمہارے دل میں اخلاص ہوا تو ایک کے بدلے ایک نہیں دے گا بلکہ صورت یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اپنی طاقت کے مطابق اپنی شان کے مطابق اور اللہ تمہیں واپس لوٹائے گا اپنی شان کے مطابق اور اپنے خزانوں کے مطابق بشرط کہ تمہارے دل میں اخلاص ہوا حدیث میں حیط ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من انفق نفقتن فی سبیل اللہ فصب جو شخص اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اور کفر کے توڑ کے لیے اور قرآن کی اشاعت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اس کو ایک کے بدلے سات سو دے گا و اللہ یشا اور اللہ زیادہ دیتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ کے جو ایک جو ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تم اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان کے برابر تمہیں اجر و ثواب نہیں مل سکتا اخلاص کی بنا پر اور مشکل دور میں مشکل زمانے میں اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اسے اللہ بڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے ایسے جیسے کہ تم گھوڑے کا بچہ گائے کا بچہ لیتے ہو اسے پالتے ہو یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے اللہ تمہارے صدقے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ بعض قیامت کے دن دیکھیں گے تو ان کا صدقہ قلیل سا صدقہ پہاڑ کے برابر پہنچا ہوا ہوگا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے مالدار خرچ کرے اپنے حالات کے مطابق اور غریب خرچ کرے اپنے حالات کے مطابق وہ ایک لاکھ دے سکتا ہے ایک لاکھ دے یہ ایک روپیہ دے سکتا ہے ایک روپیہ دے لیکن ہر شخص خرچ کرنے کی کوشش ضرور کرے تو فن کہ بلس شاہ اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے زمین کی پیداوار بھی دیکھیں تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے بیج کے اعتبار سے آب پاشی کے اعتبار سے حفاظت کے اعتبار سے ہل چلانے کے اعتبار سے اور دوسرے اسباب سے زمین کی پیداوار میں بھی فرق ہوتا ہے ایک کی زمین سے کم غلہ پیدا ہوتا ہے دوسرے کی زمین سے زیادہ غلہ پیدا ہوتا ہے فرمایا کہ یوں ہی کسی کو کم ثواب ملے گا اور کسی کو بہت زیادہ ثواب ملے گا ڈبلو جب اسلام نے یہ فضائل بیان کیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تو ان فضائل نے صحابہ اکرام کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان کر دیا باوجود غربت کے ہاتھ تنگ ہونے کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے اور ہر شعبے پر غزوات کی تیاری میں انہوں نے خرچ کیا بیواؤں یتیموں کی خبر گیری میں انہوں نے خرچ کیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تو کبھی بھی وہ پیچھے نہیں رہے غزوہ تبوک کا آپ تذکرہ پڑیے جب اللہ کے نبی نے اپیل فرمائی چندے کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر ڈھیر کر دیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آدھا گھر کا سرمایہ لے کر آگے اور حید عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا اتنا دیا کہ حضور علی سلاط اسلام خوش ہو کر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر فرمانے لگے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا اور صحابہ اکرام سے بھی فرمایا کہ تم عثمان کے لیے دعا کرو اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں دے گا اسی طریقے سے خواتین کو جب آپ نے ترغیب دی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو حدیث میں آتا ہے انہوں نے اپنے کنگن اپنے بازو بند اپنی انگوٹھیاں اپنے پا اپنی چوڑیاں اپنے ہار اور دوسرے زیورات حت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ان کی جھولی میں ایسے اتار اتار کر ڈال دیے کہ پوری ایک گٹھڑی بن گئی مسل اللہ فکر امبالحمفی صدیل اللہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کسی ہے جس سے سات بالیاں اگتی ہیں ہر بالی کے اندر سو دانے بل ذاق المئن یشا اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے بلسی ان علیم ان اللہ وسعت والا ہے اللہ کا فضل بے پنا تم اللہ کے فصل کو اور اللہ کے خزانوں کو اپنے خزانوں پر اپنی جیب پر اپنے بینک بیلنس پر قیاس نہ کرو تمہیں اندیشہ لگا رہتے ہے کہ اگر ہم نے زیادہ خرچ کر دیا تو کہیں ہم خود فقیر اور غریب نہ ہو جائیں اور خود اسلام نے بھی اس چیز کی رعایت کی ہے اللہ کے نبی سے بعض اوقات بعض صحابہ نے یہ درخواست کی کہ ہمیں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اجازت دے دیجئے لیکن حضور نے اجازت نہیں دی ہے انسانی نفسیات کو انسانی کمزوریوں کو آپ نے ملحوظ رکھا ایک عدیث میں آپ نے فرمایا یہ مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور شام کو لوگوں سے مانگتے پھرو لیکن حیرت ابو بکر صدیق کو اجازت دے دی انہوں نے بھی تو پورا مال لا کر ڈھیر کیا اور آپ نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا اب چونکہ حضرت ابو بکر کا یقین انتہائی درجے پر تھا اور ان کے اہل و عیال کا بھی کسی سے بھی یہ احتمال نہیں تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد پچھتائے گا یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا لہذا انہیں تو اجازت دے دی لیکن ہر کسی کو اجازت نہیں دی اور یہ امت کے لیے سبق بھی تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے دوسرے صحابہ اکرام بھی صبر کر لیتے لیکن آپ امت کو سبق دینا چاہتے تھے کہ ایسا نہ کیا جائے اپنے اہل و عیال کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالا جائے کہ سارا دے دے یہاں تک کہ گھر والے پریشان ہو جائے واللہ اللہ عباسون اللہ کا فضل بڑا بسی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے تمہارے انسان اور تمہارے جن سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور سب کے سب اللہ سے اپنی اپنی آرزوؤں کا سوال کرو اپنی اپنی تمناؤں کا اپنے اپنے منصوبوں کی تکمیل کا ذرا کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں نہ معلوم کتنی حسرتیں کسی کے دل میں گاڑی کی حسرت کسی کے دل میں مکان بنگلے کی حسرت کسی کے دل میں سونے چاندی کی حسرت فرمایا کہ سارے اپنی آرزوؤں کا اظہار کر دو اور اللہ سارے انسانوں سارے جدوں کی آرزو کو ان کے سوال کو پورا کر دے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی اگر سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے تو اس کے ناکے کے ساتھ پانی لگتا ہے اتنی بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی اس کے خزانے بڑے وسی ولہ عباسی ان لیکن ساتھی کیا فرما دیا علیم ان ایک طرف تو خزانے بڑے وسی اور دوسری طرف وہ جاننے والے نیجتوں کو جانتے ہیں کس کو زیادہ دینے کس کو کم دینے وہ جانتے ثواب کے اعتبار سے بھی جانتے ہیں رزق کے اعتبار سے بھی جانتے ہیں وہ جو دے رہا ہے تو اس میں اس کی حکمت ممکن تھا کہ اگر ہم میں جو غریب ہیں ان کو اگر امیر بنا دیا جاتا ان کے رزق میں بسعت پیدا کر دی جاتی تو ممکن ہے کہ وہ ایمان کے راستے سے دین کے راستے سے بھٹک جاتے ہو, جاتے ہو سکتے ہیں وہ فرعون اور قارون کی طرح تکبر کرنے لگتے اللہ فرماتے ہیں بلو بسط اللہ الرزق لعباده لبغو فی الارف ولیکن ينزل بقدر ما یشا واللہ واسعن علیم اللہ بسط والا جاننے والا الذین ينفقون انوالهم فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما أنفقوا من بلا عذاب پھر وہ خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں نہ ہی تکلیف دیتے ہیں لهم اجرهم عند ربهم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نہ ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ صدقے کی قبولیت کی شرط صدقے کی قبولیت کے آداب یہاں دو آداب بیان فرمائے ہیں ایک یہ کہ کسی پر خرچ کرنے کے بعد پھر کبھی اسے احسان نہ جتلایا جائے یاد ہے میں نے تمہیں اتنی اتنی رقم عطا کی تھی میں نے تمہارے ساتھ تعاون کیا تھا اور نہ ہی اس کو تکلیف دی جائے یہ حرکت وہ لوگ کرتے ہیں جو احساس برتری میں تکبر کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں یا دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں دیتے کیا ہیں زکوات دیتے کیا ہیں صدقہ خیرات اور پھر احسان جتلاتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے ملازمین کو گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کو خادمہ کو زکات دے دیتے ہیں اور پھر ان سے زائد کام لیتے ہیں تنخواہ سے زائد کام تنخواہ دیتے تو چھ گھنٹے کام لیتے آٹھ گھنٹے کام لیتے اب ان کو زکات دے دی صدقہ خیرات دے دیا اب ان سے زیادہ وقت خدمت لے رہے دس گھنٹے بارہ گھنٹے گویا کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے اور احسان جتلا بھی دیتے بعض اوکات اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں احسان جتلانا کتنا بڑا جرم ہے اندازہ کیجیے نسائی کی روایت ہے حیث عبداللہ بن عمر اللہ نما سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاستن لا ينظر الله علیہم يوم القیامہ تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر محبت کے ساتھ نظر رحمت کے ساتھ نظر شفقت کے ساتھ نہیں دیکھے گا تین آدمیوں کی طرف اللہ ہمیں ان تینوں میں سے نہ بنائے پہلا فرمایا کہ الآ دئی اپنے والدین کا نہ فرمان نہ حق اپنے والدین کو ستانے والا تکلیف دینے والا دوسرے بل مر ات المترجلہ تب بہ وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ان مردوں پر بھی لانت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر بھی لانت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں آج مغرب کے پروپیگنڈا کے زیر اثر فلموں اور ڈراموں کے زیر اثر میڈیا کے زیر اثر دجالی تہذیب کے زیر اثر ہماری مسلمان بہنیں اور بیٹیاں مردوں کی مشابہت کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں مردوں جیسے بال مردوں جیسے لباس مردوں جیسی حرکات حیرت کی بات ہے عجیب دور آیا مرد عورتوں جیسے بن گئے اور عورتیں مردوں کی طرح بننے کی کوشش کر رہی ہیں لانت فرمائی اللہ کے نبی نے اور اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ایسی عورتوں کی طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں آپ کا امتیاز عورت بننے میں ہے نسوانیت میں ہے اسلامی تہذیب کے مطابق اپنا رہن سہن لباس اختیار کرنے میں ہے مغرب کی گندی تہذیب سے متاثر مت ہوجئے سوائے بربادی کے کچھ نہیں سوائے بے سکونی کے کچھ نہیں اور تیسرا بدیوس دیوس بے غیرت دیوس کا یہی معنی ہے اپنے گھر والوں کو بدکاری میں مبتلا دیکھتے لیکن خاموش رہتے ہیں دیوس یہ تین تو وہ ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں اٹھائے گا نظر رحمت نہیں ڈالے گا اور تین فرمایا کہ لا خلون الجن وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے نمبر ایک العق اپنے والدین کا نافرمان نمبر دو بل بین خمر ہمیشہ شراب پینے والا توبہ کی توفیق نہیں ہوئی شراب پیتے پیتے ہی دنیا سے چلا گیا اگر وہ تو توبہ کی توفیق ہو جائے شراب پیتا رہا مگر توبہ کی توفیق ہو گئی تو سب یہاں اللہ معاف کرنے والا ہے واقعہ عرض کیا تھا جگر مراد آبادی مشہور شاعر بلا کے شراب نوش تھے آخر عمر میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تعلق ہو گیا اب ساری زندگی تو شراب پیتے رہے چھوڑنا چاہتے ہیں مگر چھوٹتی نہیں ہے توبہ کر لی اب نہیں پیوں گا کافی دن نہیں پی پھر ایک دن دوستوں کے بہکاوے میں آگئے شراب پی لی لیکن جب ہوش آیا تو رونا شروع کیا مسلسل روتے رہے توبہ استغفار کرتے رہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے اطلاع دی کہ حضرت آج بہکاوے میں آ کر اس نے پی تو لی مگر رویا بہت بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے دل صحیح ہے جگر خراب ہے دل صحیح ہے جگر خراب ہے تو بہرحال اللہ نے توفیق دے دی چھوڑنے کی لیکن جو پیتے پیتے شراب دنیا سے چلا گیا